الحق کو ربک سچی بات آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے یعنی جو چیز ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یہاں بھی وہی بات ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کی شخصیت وہ حق وہ سچائی جو ان کی آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے جو ان کی کتابوں میں لکھی, لکھی گئی ہے وہ سب پہچانتے ہیں فلا من ترین آپ ہرگز ہرگز چک کرنے والوں میں سے نا اور دوسری تفسیر جو زیادہ واضح طور پر کی گئی ہے کہ وہ سچائی جو ان کی کتابوں میں ہے اس قبلے کی تبدیلی انہیں سب پتا ہے یہ حق ہے فلا انم من ترین اب ان کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو کہ انہیں پتا چلا ہے نہیں پتا چلا وہ پتہ نہیں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں بالکل شک نہ کیجیے یہ تبدیلی ان کی کتابوں میں بھی ہم نے لکھوا دی کہ جب آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو یہ تبدیلی آئے گی نبوت جو ہوگی ان کی وہ بیت المقدس کی بجائے بیت المقدس کی بجائے وہ بیت اللہ کو بلا مقرر کرے گی تو یہ چیزیں تو وہاں بھی لکھی ہوئی تھیں انہوں نے خود تبدیل کی ہیں لیکن جانتے اندر سے یہ سب کچھ ہیں اور کتمان حق سچی بات کو چھپانا اس کی سزا وہ آگے آ رہی ہے